بس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتو رات, و رات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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ مسجد وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ کم دخلو او المتی تب تتبیر اگر تم اچھے کام کرو گے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 مہن آيَةَ ات سر تلب تیت میروبی کم ولی عَدَدَ آد دینس وَكُلَّ شی سول تفس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 اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا کتاب کا کفابی کلسیبا کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا امال نامہ آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو من رَسُولًا جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے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 وكم اهلكنا من القرون من بعده وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا وبصيرا اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کیں اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے من ان كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء اولم نريده عجلنا له فيها ما نشاء اولم نريده ثم جعلنا له جهنما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 پوری قدر دانی کی جائے گی کل الا ربک ام کے ناتو اربک محبور ای پیغمبر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 نائن دکھل پل ملت پل مفتی ہوں مکل ہوں قَوْلًا کریم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 لهما جناح الذل من وقل رب ارحمهما كما رب اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یارب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے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 وآت ذا حقه وبن ولا تبذر اور رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق اور اپنے مال کو بےحدا کاموں میں نہ اڑاؤ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 میں تمہ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو تو ایسے میں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 اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے ان شا دوں بس روم حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے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 اور بےرہربی ہے في سلطان فلفل ان سور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 نہنست میون علئی کا و عزم نجو ن علا و ظلم مشہور ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ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 فضلو فضلو فلا دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی پھپتیاں چست کی ہیں یہ راستے بھٹک چکے ہیں چنانچے یہ راستے پر نہیں آ سکتے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 کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ او خل کمفی خدوری کم فسون میں فرخ او مرو فسون علم کم و متح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 اور یہ سمجھ رہے ہو گے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے وَقُلِّ يقول احسن ان ينزغ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ سنیا مُبِينًا میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں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 نو نب تون علا ربی ملو سیلت اون اق رب ارجون رحمت ہوں ان ادب ربی کا کن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود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 م ج النطنا فت ن چلین سی و شل مل في قرآن و فَمَا مزی دوم القن کبی اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو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 علم اکتس جدول ادم فسج دوں البلی فسجوں سقلا اس جد لمن قال قوتین اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو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 رَبُّكُمُ الذي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے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 غائب ہو جاتے ہیں بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خوش کی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ مور لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ افا من تم ان يحسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا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 تم ائی دقم فی طب سال کا نی فیور کم فیور پکم بل تجل کم ملئی نبی تبیا اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو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 زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے من قد قبلك من رسلنا ولا تجد <تصفيق> یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے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 کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا وَإِذَا أَعْرَضَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ مو مور لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے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 جی مسلی ہوں نہ بھی مسلی والوں کا نا بابلی باب وہی اور کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئے تب بھی وہ جیسا نہیں لا سکیں گے چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں کپور اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں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 تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا کافی سمند سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ ضلع إِلَّا بَشَرًا سولہ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 م م منس او مینج ہوں مل اول کالوں سل بشور وسو ل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 تَجدَ لَهُم أَلَأَنِ دُه وَنَحشرُهُم يومَ القانَةِ على أجُوهِهِ مممع وَبُكمَو وَصَُّ مَأوهُم جَهَنم مَأؤوَهُم جَهَنَّ مُكُل ماَا خَبَت زِدَنَاهُ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 جز او ک فن و کالو اقالو ادو روتن ام سو نل پن جدید یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا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 کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اہموسا تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے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 بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری دو اور نا فرمانوں کو خبردار کرو اور ہم نے قران کو فرقناہ لتقرہو علی الناس عَلَى اور ہم نے قران کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم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 تخم لَهُ شریقوں فِي الْمُلْكِ وَلَمْ یقوں لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ وکبل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے اور نہ اسے آجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے